<تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا ومتبسلون. يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان القدير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا, وأهلكم نارا Oh, oh, oh, oh. دنیا میں ہر انسان جب دنیا کی خاص طور سے پریشان ہو جاتا ہے یا دنیا کی تب و سے تھک کر رات میں آرام کے لیے ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں جا کر اسے سکون و غاق محسوس ہو اس سکون و لاہر کا وہ ہمیشہ خیال کرتا ہے اور ایک ایسی جگہ بنانے کا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایسا گھر ہو ایک ایسی جگہ اس کی ملکیت میں ہو جہاں جا کر اسے و لاحق محسوس ہو تینچراش کے اس مختصر سے درس میں یا تقریر میں اسی بات پر روشی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک گھر کو اسلامی گھر کس طرح بنایا جائے یا آج ہم سب گھروں میں بگاڑ کی شکایت کرتے ہیں ہم سب یہ شکایت دیتی ہے کہ یہ گھر یہاں کا ماحول اسلامی نہیں بچے ہمیں چلّہ قرآن صورت کی روسی میں نکال کے تحت اس بات پر مفت کریں مبارکہ کے اندر ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے کیا حصول و ضوابط ہوتا جاتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ گھر سے ہم یہ نہ سوچیں کہ گھر کا م... گھر کا مذرب مطلب و مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں یا خوبصورت منزلیں جنہوں نے بنا کر رکھی ہیں یہی گھر بلکہ گھر کا مقصد وہ گھر ہے یا گھر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ سب لوگ مل جل کر رہتے ہو یعنی اس گھر میں ماں باپ کی مومبتی بھی ہوں اس گھر میں بڑے بھائی بھی ہوں اس گھر میں بڑے بزرگوں کی ڈانٹ بھی ہو چھوٹوں پر شقتیں بھی ہوں ماں کا آچر بھی ہو باپ کی شفقت بھی ہو یہ ساری چیزوں کو ملا کر یہ گھر ہے اور اسی گھر کو اللہ رب العزت والجلال نے راحت کا ذریعہ بنایا اللہ رب العزت والجلال نے سوریہ نہر کی آئت نمبر اسی کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں احساس بتلایا ہے کہ یہ کیا یہ کیا اسی موقع پر اللہ رب العزت والجلال جلال نے وہ آئت یا وہ نعمت بترائی جو میں نے بھی اللہ نے فما کہ اللہ علیہ تو ان شاء اللہ اسی سکون کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ سکون کہاں سے آئے گا بات کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں ذمہ داری ہر انسان کی ہے اس میں ذمہ داری کسی مرد کی صرف یا کسی عورت کی نہیں ہے یا صرف بڑوں کی نہیں ہے بلکہ اس گھر کے کو بنانے میں ذمہ داری سب کی ہے نبی علی سلام کے آدی سے مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی, کی اللہ کے رسول صبح نے فرمایا کہ کل لوگوں کل لوگوں ہر آدمی کو اللہ عبر عزت و ذمے داری سی اور ہر آدمی سے ذمہ داری, اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے فل امیر مسودہ تھی اللہ رب العظم والجلال نے اونچے لیول سے شروع کرتے ہوئے نہیں کر دیا دی ہے نبی علیہ السلام سلام نے کہا کہ ایک امیر جسے عمارت ملی ہوئی ہے اسے اس عمارت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسے قوم کی امارت مل گئی ہے اسے ملک مل کی امارت مل گئی ہے اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کیسے ڈیل کیا تم نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیسے رکھا جو تمہارے وہ ذمہ داری آئے تھے کیا تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اس کے بعد نبی علیہ ربی علیٰ کوئی ایک آدمی ایک با ایک شوہر وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ہے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری کے بارے میں تم نے کیا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بردوں کے ساتھ عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ تھی جو اولاد تھی اس کی تربیت کے لیے کیا کیا یا شوہر کے گھر کو کس طرح سنوارا تو سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں مصروف کے بارے میں اس لئے کوئی دامو نہیں چھوڑا سکتا یہ ذمہ داری کھلا کی تھی اور کھلا بھی ذمہ داری سے ذمہ داری سے ہٹ گیا بلکہ اللہ رب اللہ عزت کو اس ہے ذمہ داری کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ جس کو بکول باز گھر کو بنانے کے لیے اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے یعنی گھر کو بنانے کے لیے گھر میں سکون لانے کے لیے جب بیوی یا بیگم کا اختیار کیا جائے تو ایسی بیوی ہو جو نیک اور سالیہ ہو اگر بیوی اگر گھر کی عورت نیک اور سالیہ نہیں ہے گھر کی عورت کی انداز نہیں ہے تو وہ گھر کبھی بد نہیں سکتا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اشاد فرمایا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو دستور تھا یا لوگ فرمایا. فرمایا لوگ hmm. لو شادی کے وقت چار چیز دیکھتے ہیں فرمایا کہ لی لی کچھ لوگ مال دوروں کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کچھ لوگ خسن وجوات دیکھ کر شادی کرتے کہ کون سی عورت کتنی خوبصورت ہے اور بعض لوگ و شادی کرتے علماء نے کہا کہ اس وقت اللہ صرف مالو دولت دیکھتے تھے ایسی لڑکی لے آؤ جو بہت زیادہ مال و دولت لگتی ہو یا ایسی لڑکی لے آؤ جو بہت زیادہ مالدار مزدار کراتے تھے نصرانی کیا دیکھتے تھے نسارا یہ دیکھتے تھے کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آئے ایسی لڑکی جسے دیکھ کر پورے محلے میں پورے علاقے میں چوچا ہو کے ایسی لڑکی لے آئے جو اتنی خوبصورت ہے اور عربوں کا دستور کیا تھا اور عرب یہ سب تک خیال بہت کرتے تھے ہمارا جو, سے جو ہمارا ہے ہمارے رتبے سے نیچے کی لڑکی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسی اچھی ہونی چاہیے لیکن اسلام نے جو معیار رکھا اسلام نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہ اسلام نے جو جو معیار قائم کرنے کی کوشش کی اور نبی علی سلام جو تعلیم نے یہ کہا کہ دین کو دیکھ کر شادی کرو دین کو دیکھ کر شادی کرو اور ایک روایت میں اضافہ کیا ہے کہ عام طور سے روایت کیا آتا ہے کہ دینداری دیکھ کر شادی کرو فض فرض کی, کی علامہ نے کہ دینداری تو دیکھنا ہی ہے لیکن اخلاق بھی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ نماز روزہ کی پابند ہو اللہ کے ساتھ بڑی اچھی ہو لیکن گھر والوں کے ساتھ دیکھا ہو یعنی اللہ کے ساتھ بڑی اچھی عورت عورتیں بڑی نمازوں کی پابندی نے سور و کی پابندی نے تفریح روزہ کا بھی اہتمام کر دیے لیکن ایسی بدہل کہ کوئی اس کے قریب جانے سے بھی بگڑے تو یہ زیادتی پر محل ہے اور اسی لیے اللہ اخلاق کا دائرہ بہت ہوشی ہے لیکن ایسا نہ ہو تو اسی لیے ربی عام سلام نے کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ آلود اگر دین کی بنیاد پر اپنے گھر میں اپنی بیگم کو یا اپنی اپنی گھر والی کو لے لائے گا تو پھر میرا تھا تمہارا آپ زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں رہے گا زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں رہے گا اسی لیے نبی علی اللہ علیہ اللہ سلام کی زندگی کا آپ کی سیرت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ عاشٰ اللہ و کالان کے ادار کو نہیں بلا سکتا جب نبی علیہ اللاق و کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تویر اللہ و کی مثال دی جاتی ہے گھبراہٹ کے وقت میں کس طرح تسلی کیا کہتی ہے آپ, آپ, آپ, آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں آپ غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں مسکینوں کو بھی دیکھتے ہیں رشتے داری کو جوڑتے مسکینوں کی مدد کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اتنی ساری صفتیں آپ کے اندر اللہ آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا تو جب نبی علیہ سلاحت و سلام کی سیرت پڑھتے تو آپ کے ماتر کے مادر کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا حضرت علی سلاحت و سلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت حاجر کو کوئی نہیں بھلا سکتا کہ ایک بیوی کو ایک بیوی نے ایک ایسی سرزمین پر جہاں پہ کچھ رہی تھا ایسی سرزمین پر اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی ایک بیوی اپنے شوہر کی اس بات پر کہ میں ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں خوش رہی ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کہو کہ یہ کہہ کر شوہ بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے کیوں اس لیے کہ یہ بیوی کی اللہ والی تھی تو گھر کو بنانے کے لیے سب سے بڑی اور اہم شرط یہ اسی لیے نبی علیہ اللہ وسلام کی صحیح حدیث کے اندر کہا تھا کہ, مِنكُمْ قَلْبًا عَلَى مُنِ کہ اگر دنیا کا خزانہ چاہتے ہو اگر دنیا کا خزانہ چاہتے ہو سکون و اطمینان چاہتے ہو تو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو اطمینان سے لوگ کل اپنے دل کو اس طرح بتا لو کہ ہمیشہ شرک گزاری اس کے اندر ہو چاہے مصیبت کا وقت ہو یا آشائش کا وقت ہو کہ زندگی میں ادار چڑھاؤ موجود ہے کبھی اللہ رب اللہ عزت دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے لیکن مومن جو ہے بندے مومن کی پہچان کے کہ اس کے دل میں ہمیشہ رپے زور کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے تو ربی علی سر کو سلاح دیکھا کہ اگر خزانہ چاہتے ہو زبر چاہتے ہو تو شکر گزار شکر گزار دل کو پیدا کر لوگا نندا کرن اور ذکر و اذکار کرنے والی زبان پیدا لو ذکر اذکار کرنے والی زبان پیدا لو اپنے یعنی یہ شکر صرف زبان سے شکریہ ادا کرنا بڑا آسان کام ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو اندر سے اوپر سے شکریہ ادا کرنا یہ بڑا آسان کام کیا ہے اس لیے ادا کرنے والا دل بنا لو دل ذکر و والی زمان پر اور ایسی عورت کو گھر میں لے آؤ تو آثرت کے کاموں پر تمہاری مدد کرے ایسا نہ ہو کہ تمہیں آخرت کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے روکے بلکہ ایسا ہو अपने تو آخرت کا کام کرنے کے لیے تمہیں 우ھارے تو تمہاری ہمت بڑھے تمہاری حوصلہ افزائی کرے کہ بڑھو نیک اور اچھے کاموں میں اور جب ایسی جوڑی ہو جائے تو بہترین زندگی اور سکون کی زندگی گزری ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ نے صحیح احادیث کے اندر ارشاد فرمایا ہوتا کہ دعا کرنے دعا کا لفظ ہے اپ نے بیان فرمایا کہ ولی اللہ ہی مران اللہ ہی اللہ, اللہ ترا ان کہ اللہ عب الزت بول کے رحم کرے اس آدمی کے اوپر کہ جو رات کو خود اٹھتا ہے رات کو خود اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تاجر پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ خود اٹھ رہا ہے خود بڑا شور و سلاج کا پابندی اللہ والا ہے اور گھر کہا یہ ہے کہ سب گھر کے لوگ گھر کے افراد کے دل سے بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ وہ خود اٹھ رہا ہے اور خود اٹھ کر اپنے بیوی کو چلا رہا ہے فعین ابد نہ کہا اگر بیوی انکار کرتی ہے اٹھنے سے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کا چھینکا دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ الحم کر کی دعا کیسلام نے اس آدمی کا اور ایسے بھی اس کی, کی بیوی یہ جوڑی ایسی ہے کہ بیوی بھی ایسی ہے اللہ رحم الحم کر جو رات لوٹتی ہے نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے کو ہے اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور شوہر کو جگانے کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے چہرے پر پانی مل پاتی ہے ایسا تعاون ہو ایسا تعاون ایسے شوہر اور بیوی بی کے درمیان تو یہ گھر ضرور شاء سکون کا یہاں پہ ایک بات اور بھی اگر جہاں ربی علی سلاد کہا سلاد کہ شادی کرنے کے لیے جہاں اس وقت لوگ چار چیزوں کو دیکھتے تھے اور اسلام کہ نے کہا کو کہ دیکھو وہاں علی نے بھی کہا کہ جب شادی کا وقت ہو جائے اور کوئی ایسا جو تمہیں اچھا لگے جو دیندار ہو تو انتظار رکھتا اذا من فلن فلن فلن فلن کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو تو شادی کر دو ایسا نہ ہو جس کے بعد بھی تم تم اپنا ایک آئیڈینیا اپنا ایک معیار ایسا بنا رہا کہ بیٹھ کر انتظار کرتے رہو کہ ایسا لکھ جائے گا کبھی ہم شادی کریں گے اسلام نے جو بتلا ہے وہ یہ کہ جس کے دین اور اثرات سے راضی ہو جب ایسا کوئی آدمی آ تو اپنی لڑکیوں کی اور جو بھی تمہارے ماتحت ان کی شادی کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا معاشرہ اور سماج فتن فساد کی عام گاہ بن جائے گا اگر ایسا نہیں کرو گے جو وقت جس چیز کا تقاضا کرتا ہے فطرت کی بات کی تقاضہ کر دی اگر اس فطرت کی مخالفت کرو گے تو پھر سماج میں بھی بگاڑ کے ذمے دار ہم خود ہوں گے اکل موقع پر جو دستور ہے جو فطرت ہے اگر اس فطرت کی رہائش ہم نہیں کریں گے تو جو بگاڑ پیدا ہوگا پہ جلال کے آؤ اس کے جواب دیں ہم خود ہوں گے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے آ کر پوچھتے ہیں کہ میری لڑکی کو میری لڑکی کا رشتہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ میری لڑکی کا رشتہ را ہے کس سے شادی کریں حضرت حسن بن علی سے پوچھتے لو بڑا رشتہ را ہے کس سے شادی کریں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی ایسا شوہر اختیار کرو اس کے لیے کہ اگر وہ محبت کرے تب تو اس کی عزت کرے گا یعنی جب تقوا دنیا پر کسی کو رشتہ دو گے اس کا اس کا حاصل یہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ شوہر صحیح مانو اسے اس محبت کر رہا ہے تو اس کی عزت کرے گا اپنے بیگ میں اور اگر محبت نہیں نکلتا ہے کچھ ایسا ہو گیا کہ محبت نہیں کر رہا ہے وہی لیکن اس کے دل اللہ کا خوف اور اس کا تقوع ہے تو اگر وہ نفرت بھی کرے گا تو وہ ظلم نہیں کرے گا وہ نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا تو ایسے آدمی کو ایسے نموی کی مثالیں کہاں سے ہم لے آئی جب ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے نبی علیہ صلاح و کے زمانے میں لڑکیاں کس طرح کی تھیں ان کے ذہن و دماغ میں کیفیت کیا تھی نبی علیہ صلاح و السلام ایسی مجلس میں ایک آئے ایک صحابی کو امام بخاری نے اپنی بخاری کے صحابیوں کو ذکر کیا اور او دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایسے ہی مجلس میں ایک الصانی صحابی ہوئے لڑکی کے لیے ان کے لڑکی کے لیے پیغام دے دیا پیغام دے دیا کہ اپنے لڑکی سے شادی کر دو اپنے لڑکی سے شادی کر دو پہلے سوچا کہ یہ نبی علیہ سلاد و سلام خود اپنے لیے رشتہ مانگ رہے بڑا خوش ہو بڑا خوش ہو کہ نبی علیہ سلاد و صلات میری بیٹی سے رشتہ مانگ رہے یہ تو میرے لیے بڑے بڑی فخر کی بات ہے کہ نبی علیہ صلاح میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے نبی علیہ سلاط و صلات نے فورا کو اور کہا کہ میں فلا صحابی کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ رہا ہوں تمہاری بیٹی کا رشتہ میں فلاں صاحبی کے لیے مانگ رہا ہوں جو صاحبی بیچارے ایسے تھے جن کے پاس نہ تو پرسنالٹی تھی نہ خوبصورتی تھی اور نہ تمہاری تھی جسے لوگ بڑا یعنی بالکل سماج میں ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے کہ کوئی لائق نہیں ہے جن کو کہا جاتا تھا اس میں جلے گئے جب اس صحابی نے, نے اس آدمی کا نام سنا اس صحابی کا تو بولا کہ ان کا ہو گیا ع سلام وسلام کس کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں تو شامل ہے نہ وہ جاتے اپنی بیوی سے جاتے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی ہماری بیٹی کے لیے فلاں صحابی سیون رشتہ کہا ہے بیگم جب سوتی ہے بیگارہ ساتویں آسمان چڑھ تھا کہ نبی علیہ سلام کو سلام اگر اپنے لیے اپنے لیے رشتہ چاہے تو رشتہ لیکن اس جلیبی کو ہم اپنی بیٹی دیں گے اپنی لڑکی دیں گے لیکن لڑکی نومی کی جو لڑکیاں تھی جن کے دل میں اللہ عرص رسول کی محبت تھی وہ لڑکی بذاتے خود کیا کہتی ہے پردے کے پیچھے سے جو سارا معاملہ سن رہی ہوتی ہے وہ آواز دیتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جواب دے دو یہاں اس آدمی سے اپنی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنے والے جو لڑکی پردے کے پیچھے سے آواز سن رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے آواز دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ, کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو اپنے ماں کو مخاطب کر کے کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے جو رشتہ دے کر جو حکم دے کر بھیجا ہے اس رشتے کو ٹھکرا دو نبی علیہ اللاط نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو تم ٹھکرانا چاہتے ہو دو دو دو دو اللہ علیہ علی وسلم اس کے بعد اس لڑکوں لڑکی شادی کے لیے تیار ہوتی ہے شادی ہوتی ہے نبی علیہ اللاط وسلام کو اس کی یادیں اتنی پسند آتی ہے کی نبی علیہ والسلام کی دولی دولی علیہ کے ذلیہ مبارک سے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی مت رکھنا سب اور اس خیر بارش کا دے بار کی بارش کر دے کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصاریوں میں مدینہ کی عورتوں میں اللہ رب العزت و جلال نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ مدینہ کی عورتوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی مدینہ کی عورتوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی اتنی برکت ہے یہ برکت ہے نبی علی سلاۃ وسلم کی بات کو ماننے کی تو ضرورت اس بات کی ہم ان چیزوں کو بترائیں ان چیزوں کو میار بنائے دو جو مینار لانے کے لیے دوسرا آیت کرنے پڑی تھی اللہ نے کمایا <تصفح> کہ آپ اپنی کو اور اپنے کو کے جو سب کو جہنم سے بچاؤ ان سب کو جہنم سے بچاؤ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خود تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خود تو دینی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا گھر اس سے خالی تو اللہ نے فرما کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جاننے کی آگ سے بچاؤ جس طرح ہم دنیا کے معمولی طور سے ہماری اولاد کو کوئی معمولی سطح سے پہنچے وہ اولاد بیمار ہو جائے اولاد کا اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم اپنا اپنی دولت اپنا خون اپنا سب کچھ نہیں کے لیے تیار رہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اولاد کے کوئی یہ بیماری ہے ہم اپنی پوری دولت اللہ نے اس اللہ آیت، آیت نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہانت کی آنکھ سے بچاؤ کس طرح بچاؤ رضی اللہ نے کہا علمو، علمو کہ کہ اللہ نے علموہم علمو اولادکم کہ اپنی اولاد کو اور اپنے سیکھ لو یعنی جب گھر کو بہتر بنانے کے لیے گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے دوسری اہم ضرورت یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو گھر تک پہنچائیں ہم اسلامی تعلیمات کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں چاہے اس کا طریقہ جو بھی ہو ہم جو بھی مناسب سمجھیں لیکن ہم تعلیم گھر میں بھی دیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود کو مسجدوں میں دروسوں میں حاضر ہو کے سنتے ہیں دن لیکن ہمارے گھر میں کیسے نہیں پہنچے گا ہم گھر کے لوگوں کو کیسے کردار بنائیں گے اس کا ہم دھیان نہیں رکھتے اللہ نے کہ اپنی آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ ہمارا کبھی سلا وسطہ گرا رہی آپ خود نماز پہنچے میں رہیے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کوئی تو ان کو خیراؤ یہی ان کو جانور سے بچانے کا ذریعہ یہی تفصیل کے عباس میں دیکھیے کہ گھر والوں کو خیر کی بات بتلائیے دین کی تعلیمات سے آگ سے بچنے کا یہی ذریعہ ہو تو دین کیسے پہنچے گی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کیسے گھر تک پہنچے گا اللہ رب العزت نبی کی ہیں نبی کی ہیں اور اللہ, رب العزت کیا اللہ نے فرمایا کہ مخاطب کر دی کہ آپ کے گھر میں جو بھی قرآن و حدیث ہے جو پڑھی جا رہی ہے آپ اس کو یاد کیجیے آپ اس کو یاد کیجیے یعنی خاطر امید کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو نیند کی تعلیمات ہے آپ بھی اس کو سمجھیے آپ بھی سمجھئے اور گھر میں ماحول بنائیے اسلامی صرف اسلامی ماحول باہر کہنے سے گھر کا ماحول اسلامی نہیں پڑے گا بلکہ خود ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کو نبھانے کی ضرورت ہے تو اللہ نے پتا کہ آپ سے بچاؤ اسی لیے اسی لیے نبی علیہ السلام کو وسلام کے بعد ایسا ہونے گیا جو واضح نہیں تھا آپ نے کہا کہ جب اولاد سات سال کی ہو جائے گرولہ تو ہم اپنا کہ جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو نماز شہو پہلے اگر سات سال کی سات سال میں اس نہیں ہے نماز لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ سات سال کی عمر میں سات سال کی عمر اس کو نماز شہو پہلے تاکہ عادی ہو سلق نے کہا کہ نماز کیا روزہ بھی ایک دو رقبہ ہوتے تاکہ اس کو عادت پڑے گی ایسا نہ ایک ساتھ بجرت کے بعد جب آپ اسے روزے رکھنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قیاانت کرنے ہو گا اور تواز نہیں پڑھے تو ماری حالانکہ دس سال میں بھی اکثر لوگ نہیں ہوتی تو یہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے جو مراحل ہیں وہ کے رسول نے سکھایا اس امام بخاری رہی مغل نے امام بخاری رہی محدود نے کے بعد کتاب العلم میں کتاب العلم میں ایک قائم کیا یعنی ایک چیپٹر قائم کیا اور چیپٹر کا جو ہیڈنگ ہے وہ غائب کیا اور کہا کہ بابو تعلیم رجل و الخیر کہ یہ باب یعنی اس بات وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی اپنے لونڈی کو اپنے لونڈی کو اور اپنے گھر والوں کو خیر سیکھ لائے اور اس میں جو حدیث سے کرے وہ حدیث سے کرائے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کے لیے ڈبل ادریک کا اعلان کیا کہ تین پہلا تو یہ پہلا وہ آدمی جو آدمی اللہ کے دوسرا بھی ادا کیا اور اللہ کا بھی کی ادا کیا تیسرا ہوا تیسرا ہوا آدمی جس آدمی کے پاس کوئی لونڈی تھی اس نے اس لونڈی کو اس لونڈی کو اچھی تعلیم وغیرہ تربیت دی اس کے بعد اس کو آزاد کیا اور اسی لونڈی سے اس نے شادی کر لی فلح حجرات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے دوہرا اجرے تو جب ایک لونڈی کو ایک لانڈی کو دین سکھلانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ صداسل دکھا کے اس کے لیے ڈبل اجرے دوہرا اجرے تو ایک آدمی جب اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے گا دین کی باتیں سیکھ لائے گا بتلائے گا تو اس پہ اس کا ثواب کیا ہوا تھا تو یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بجان کو گھر والوں کو خیر سیکھ لائیں دین کی بات سیکھ اس کے بعد تیسرا جو کہ ہم گھر کا ماحول کیسے اسلامی ہوگا اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی کہ ہم ایک گھر کا ماحول اسلامی بنا لیں تو ہم اس جو نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز مردوں کے اوپر نماز مسجد میں آ کے پڑھنا ضروری ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی مبارکہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری نمازیں گھر میں ہی مت پڑھو ساری نمازیں مسجد ہی میں مت پڑھو بلکہ کوئی نمازیں گھر میں بھی پڑھو آپ نے سمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نمازوں میں سے کچھ حصہ گھر پہ بھی رکھو یعنی گھر میں بھی آ کے کوئی نمازیں پڑھو کیوں جب آپ کی اولاد آپ کو گھر میں نمازیں پڑھتے ہوئے आपकी आपकी وہ آپ کی जो کی उसी کرے گی آپ جو کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گی ایک بچی ایک بچہ چار پانچ سال کا بچہ آپ اسے نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں جیسے جیسے اس کی عمر پڑھے گی وہ آدھی ہوگی نماز کی آپ اس کے لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عادی ہوگی جیسے جیسے بڑی, بڑی ہوگی تب اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی شریعت ہے اس کو اللہ نے واجب کیا ہے ہمارے اوپر لیکن جب آپ بچپن سے چھوڑا کر ڈائریکٹ اس کو یہ کہتے کہ نواز آپ کے اوپر واجب ہے آپ جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے نواز کا عادی ہونے میں کئی سال جائے گا تو اللہ رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کی واہ جو سلاح ہے وہ پھر کہ جب ڈبے سے کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز ختم کر لے تو کچھ حصہ جو بچ جائے وہ جو یعنی سنتیں ہیں نقلی نمازیں وہ گھر میں پڑھے اس لیے کہ اللہ بھائی تو خیر اللہ رب العزت رکال اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر پیدا کرے گا اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر لے آئے گا اس لیے آپ نقلی نمازوں کا سنتوں کا اہتمام گھر میں کریں تاکہ آتا کہ آپ کی اولاد دیکھیں کہ آپ کر کے آ इसलिए बच्चे में जो भी आपको करते हुए कर आपको आप को करेंगा करेंगा, आपके इसलिए हमारे जामिया में मक्का में जामिया में लिखा रहता था जगह जगह यानी वहां सिगरेट बहुत ज्यादा अफसोस के साथ सिगरेट बहुत ज्यादा पीछे दे दो लिखा रहता था इनका کہ جب تمہاری اولاد تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گی تمہاری تکلیف کرے گی تو آپ جیسا اس کو بچپن سے دکھلائیں گے ویسا ہی وہ کرے گا چوتھا دب چوتھا گب یہ کہ گھر کو ماحول کو یا اس کو اصلاح کرنا ہے تو ہم گھر میں اللہ کا ذکر کریں ہم گھر میں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں ایسا ماحول بنائے جس کو اللہ نے نوازا ہے اس کا گھر بڑھائے ہم ایک جگہ خاص کریں وہاں بیٹھے کچھ اس رسول کی باتیں کرے لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بتلائے اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے اس گھر میں تو گویا کہ یہ گھر مردہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے وہ گھر مردہ ہے مسل اللہ مسل البئی مثل اللہ کہ اس گھر کی مثال جسے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس گھر کی مثال جسے اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ مردہ اور زندہ کی مثال ہے ہم نے اپنے گھروں کو مردہ کر دیا اسے مار دیا اس کے بعد ہم کا کہتے کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا ہمارا گھر مڑ گیا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں کہا گئے وہ دن کہا گئے وہ آتے جب لوگ گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم پونا گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے کھلا گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے لیکن آج اسی گھر سے نہ تو کوئی نماز میں حاضر ہونے والا ہے نہ تو اس گھر سے قرآن کی آواز آنے والی ہے تو وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی ہے وہ گھر مردہ ہے ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ ہے یعنی لوگ کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے گھر میں سب سے بڑے ہم ہیں ہم خود شیطانی حرکت کر رہے ہیں تو اس گھر میں بڑے بڑے شیطان پیدا ہو نہ آپ گھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نام دھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے اس کے بعد ہماری شکایت ہے جب آپ سور بکرا کی تلاوت کریں گے <تصفح> با اللہ کا ذکر کیجیے اللہ کو یاد کیجیے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے شکایت مزید کرتے نبی علی سلاسلام نے ایسے ایسے نسخے سیکھ یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حاملین ملیز الفیظ لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح ہو شام ہو جب صبح ہو تو مرتبہ کوئی اچانک مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی کوئی اچانک آپ کو مصیبت نہیں آئے گی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ تین خدا کی صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی شام میں یہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ جو آدمی تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام میں کہے تو اس دن اور اس رات میں کوئی اچانک مصیبت اس کو نہیں آئے گی جو اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے تھے جو شادی عثمان عثمان سے روایت کرنے والے جو تھے اتفاق ایسا تھا کہ وہ حدیث کو بیان اور ان کے اوپر فارش کا اثر تھا جو ان کے شاگرد رہتے جب حدیث سنتے تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان کرنا کہ جو گا اس کے اوپر کوئی نہیں اچانک کوئی مصیبت نہیں یہ کیا, کیا, کیا وہ سابی کہتے ہیں کہ نہ تو حضرت عثمان رسی اللہ نے اور نہ تو علیہ نے بلکہ جس دن میرے اوپر فارج کا یہ حملہ ہوا مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا امام کلطبی کو امام کلطبی رحمہ اللہ جو بڑے پائے کی تفسیر ہے اور دوسری کتابیں امام قطبی رحیم اللہ کو پیچھوں نے ڈس لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بہت بیان کرتے کہ جو آدمی یہ ذکر کرے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا اب آپ نے کہا کہ علیہ السلام السلام کی بات میں جھوٹ نہیں ہے پیارے رسول نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ یہ اس رات میں بھول گیا تھا اس رات میں بھول گیا تھا اور اسی رات بیچ نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ایسا ایسا نسخہ سیکھ رہا ہے کہ جس کو ہم اپنا کر محفوظ رہ سکتے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کر سکتے رحیم اللہ تھے کہ جب آدمی گھر میں کی تلاوت ہے تو شائقان کہ گھر چھوٹا ہے تو اس میں سکون نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے بلکہ چھوٹا سا بھی گھر ہوگا اس گھر میں سکون ہوگا جلال اس گھر کو وسیع کر دے گا وہ یوں صرف اور اس ہر کے چھ و مرکز کو اتنا بڑھانے کا بھی آپ اندازہ نہیں کر پاتے اور پانچواں نقطہ کہ گھر کی ماحول کی اصلاح کرنا ہے تو آج کے نوجوانوں کے اندر ہمیں عفت و پاکدامی کی اہمیت کو بتانا ہوگا کہ یہ عفت و پاکدامی آفاق یہ مسلمانوں کا یہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے یہ ہمارا امتیاز ہے آج دوسری قوموں کے بہتاوے لے آ کر جس طرح ٹین اور جس طرح نوجوان اپنی عفت و قسمت کو داغگار کر رہے ہیں یہ وقت اتنا انداز ہوں گے کہ اگر ہم نے ابھی ہوش کے ناخو دیں گے تو پھر ہم کہیں منہ دکھانے لائقے جائیں ہم ان کو بتلائیں گے کہ عفت و پاکتانی یہ ہمارا امتیاز ہے اللہ رب العزت والجلال نے فطر کا لحاظ کیا ہے لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے صحیح نسخہ بتلایا ہے کہ جب وقت ہو تو جو اسلامی طریقہ ہے اس سے بہت عورت کا ملاپ کرو اور اگر آدمی اپنی فت و پاک دامنی کی حفاظت کرے گا تو یہی آدمی کامیاب ہے ہم بتلائیں اپنے گھر والوں کو کہ اللہ الفاع کے قدم بہر مومن الدین صلاح کی خاشور کامیاب ہیں لیکن مومن کون وہ جو اپنے شرم کی حفاظت کرنے والے ہم انہیں بتلائے کہ یہ عبت و بادی ہم کسی مصیبت میں ہوں اور اگر ہم نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو ابیز الجلال کے ساتھ یہ امید ہے کہ اللہ رب اللہ عزت اس وجہ سے ہماری مصیبت کو دور کرے گا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بل کے نے ان لوگوں تین لوگوں کا جب تذکرہ کیا جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے بل اسرائیل کے اندر جو مصیبت میں تین لوگ پھنس گئے اور گار کا منہ بند ہو گیا تھا تو تیسرے آدمی نے کیا پاس کر تیسرے آدمی نے مصیبت دور کرنے کا کیا واسطہ کیا تھا تیسرے آدمی نے یہی کہا تھا کہ اللہ سب نے کہا کہ ایسے عمل کا واسطہ جیکر اللہ آپ کے سامنے مانگو جس عمل کو صرف, اور صرف اللہ کے نظاتے میں کیا گیا تھا وہ آت ہاتھ اٹھاتا ہے ربلا باردار میں ہو کہ میں, اپنی میں اپنے چچا کی لڑکی سے کتنی محبت کرتا تھا میں اپنی چچا کی لڑکی سے کتنی محبت کرتا تھا میں اپنے حوالے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں بالکل آمادہ ہو گیا بیٹھ گیا میں اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرولہ اور دیو جو ہاتھ ہے جو دستور ہے جو شریعت ہے اس شریعت سے تمہارے حوالے کروں دوں گی تو اللہ عزت وارگاہ میں جب اس نے اس بات کا واسطہ دیکھا دُا اللہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا میں نے اپنی عبت و عصبت کو محفوظ رکھا تھا صرف وصرف وصرف لیے کہتے ہیں کہ اس گار کا منہ کھل گیا اس گار کا منہ کھل گیا جس گار کے پہاڑ میں وہ پھنس گئے پر گئے تھے سب لوگ اس دعا کا اس عمل کا واسطہ دے کر جب اس نے کیا تو اس گار کا منہ کھل گیا تو یہ یہ اہمیت ہے یہ فضیلت ہے جسے ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کو پیش کس طرح کریں اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ہمارا ایک مومن کا ایک مسلمان کا ایک مسلم گھرانے کا امتیاز ہے جسے ہم اپنی جسے ہمارے نوجوان اور آج کے لوگ اسے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے اور اسی طرح کچھ چیزیں جس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت چیزوں کو اپنانے کا حقوق کیا وہی کچھ چیزیں ایسی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کو اسلامی بنانے کی ان سب چیزوں کو گھر سے دور رکھو گھر سے دور رکھو ان سب چیزوں کو اگر فرشتوں کے ہاتھ میں گھر میں جاتی ہو تو گھر سے ان سب چیزوں کو دور رکھو نبی علیہ اللہ صحیح جس کے اشاد کروایا کہ اللہ کل بحت کل بول مسواں کہ اللہ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے جس گھر میں ہیں معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں کس میں اللہ کے فرشتے کبھی نہیں آتے ہوں گے یعنی یعنی جو ماڈرن طبقہ ہے یعنی جو کتوں کو پالتے ہیں یہ سراسر حالاتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے نبی علیہ کو سرام نے کہا کہ آدمی کتا پال سکتا ہے کہ اس کی کھیت میں کام آئے وہ جیسے جانوروں کا کاروبار کرنے والا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہو یا اس کی کھیتی کے حفاظت کے لیے ہو یا یہ کہ علما نے لکھا کہ وہ اس کے گھر کی نگرانی کے لیے ہو ان تین چار باتوں کے علاوہ کوئی اور مسئلے میں کتا نہیں پالے گا تو ہر دن کے بدلے ہر دن کے بدلے اس کے عمل سے اس کے ثواب سے ایک قیعت یا بعض روایات کے مطابق دو قیعت یعنی اتنا ثواب اس کے اس کے لامہ یا عمال سے اتنا ثواب ہو سکے پہلے تو یہ کہ ہمارا دیگی کا راستہ بہت کم ہے ہم دیکھی بہت کم کر دے اس کے بعد ہم جو دیکھی کریں گے اس میں سے بھی دو گرا روزانہ ختم کر دیا جائے تو خود کا پالنا یہ حالات اور ایسا ہوگا تو فرشتے گھر میں کبھی حاضر نہیں ہوں گے دوسری بات اسی عدیق رسول نے کہا کہ وہ سورہ اور جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے یعنی یہ کہتے ہیں جس کی جو مصیبت عام ہو گئی ہے اس کو مصیبت نہیں سمجھا جاتا اس کے عادی ہو جاتی ہے تصویریں زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے تصویریں زندگی کا ایک حصہ اٹوٹ انگ بن گیا ہے کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو ہم یہ کر رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں وہ پہن رہے ہیں ہر حال لوگ اپنے کو دکھلانا چاہتے ہیں نبی علیہ سلات السلام نے کہا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے خاص طور سے جو گھروں کا دیواروں پر تصویریں لٹکایا ہے اس طرح کی باتوں سے نبی علیہ صلاح السلام نے بنا کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم دونوں اس بات پر لو رہے ہیں کہ تصویریں جہاں فرشتے نہیں آتے لیکن ہم نے اپنی آپ کو اتنا خراب کر کرائے کہ ہم بولے اس بات پر ہو رہے ہیں کہ تصویر کھینچنے سے فرض نہیں آتے لیکن ہماری بے غیرتی اگر میری بات پر سے ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ ہماری بے غیرتی کی حد ہے ہماری بے غیرتی کی حد ہے اور ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے سماج اپنے گھر کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ ایک غیر کو ہم لے آ ہیں اپنے گھر میں ایک غیر کو ہم لے آ کے اپنے فنکشنوں میں جس سے دور دور کا ہمارا کوئی ناچا نہیں ہے وہ ہماری گھر کی ان عورتوں کا تصویر نکلتا ہے ان عورتوں کی تصویر بناتا ہے جو ابھی بھول میں کرتے ہیں جو ابھی بھول کر تصویر بنانے کے لیے ہم نے ایسی آدمی کا اختیار کیا سے دور دور کا ہمارا ناطا اور رشتہ نہیں ہے اللہ رب العزت والجلال جلال کے عذاب سے ہمیں یہ مخالفت یہ کھل کر وہ مخالفت نبی علیہ صلاح وسلام تو یہ کہہ رہے کہ جس گھر میں تصویر ہوا وہاں نہیں آتے اور ہم نے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس کے حوالے کر دیں جو گھر والوں سے جس کا دور کا کوئی ناطا اور رشتہ نہیں ہے اللہ آرب الزت و نے ابھی ہم سے خیر کا وعدہ کیا ہے ہم سے خیر کا وعدہ کیا ہے لیکن اس صورت میں جب ہم نبی علیہ اللّہ و سلام کے احکام کو اپنائیں دین کی باتوں پر عمل کریں دین کی باتوں کو بدلائیں اور آخری بات جو میں کہہ کر بات ختم کروں گا کہ ہم ہر معاملے میں جو بھی ہم اصلاح چاہتے ہیں اس معاملے میں ہم نرمی سے کام لیں اس معاملے میں ہم نرمی سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کے افراد میں کوئی برائی دیکھ تو ہم فوراً لاٹھی اور ڈنڈا اٹھا لیں بلکہ ربی علیہ السلّ وسلم کی صحیح حقیقت نے کہا کہ اللہ رب السلۃ وجلا جب کسی گھر سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر کے سارے افراد کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے تو ہم جو بھی بھلائی چاہیں جو بھی اچھائی چاہیں ہم اس میں خیر کا پہلو لے کر نرمی کا پہلو لے کر آگے بڑھیں ان شاء اچھائی آئے گی اصلاح ہوگی ہم اللہ رکست وجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے کو اسلامی گھر بنا ہمارے گھروں اصلاح کہنے والے کو سننے والوں کو ہر آدمی کو اور جو بھی قریب کر دے دن طالبات پر عمل والا بنا دے ہم ایک کر دیں ایک کر دیں جب ہمارے دنیا سے ہوتے ہیں تو